قال بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم اي لنيلا اجلا مسمى الى اجل مسمى فكتوبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل وَلَا يَعْكُتُم أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيُكْتَبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ شَفِيعًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَهُ فَلْيُمْلِلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَمْرَاتَانِ مِنْ مَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا ياب الشهداء إذا ما دعوه ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناحنا لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله اللہ کیونکہ پیسے کے کی معاملات جو ہیں وہ تین طرح سے ہوتے ہیں جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا آپ کے سامنے ایک جو ہے وہ صدقہ ہے جس کے اندر بے انتہا اجر اور ثواب ہے اور ایک سود ہے سود کے ساتھ بھی پیسے کا لین دین ہوتا ہے سراسر حرام ہے ظلم ہے تعدی ہے وہ اور تیسری صورت جو ہے وہ قرض کی ہے کس کی ہے قرض کی ہے بعض اوقات قرض کا ثواب صدقے سے بھی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ صدقہ آپ جسے دے رہے ہیں ضروری نہیں کہ وہ ضرورت مند ہو وہ حاجت مند ہو بہت سارے لوگ جو ہیں جن کے پاس اتنے اتنے پیسے ہوتے ہیں پچھلے دنوں بھی ایک دوست بتا رہے تھے ایک بندہ فوت ہوا ہے بھکاری تھا لوگوں سے بھیک مانگا بلکہ خاتون تھی وہ بھیک مانگا کرتی تھی تو اس کے گھر سے اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے سرحانوں سے برتنوں سے پیسے نکلے ہیں کوئی چھتیس لاکھ روپئے اتنے پیسے یعنی کہ اس کے گھر سے نکلے ہیں اب بتائیں جس کے خود اپنے پاس چھتیس لاکھ روپے ہیں اسے دینا کیسے درست ہو سکتا ہے اسے بھیگ دینا وہ بھی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو مانگنے والا ہے وہ مجبور ہو پھیک مانگنے والا وہ مجبور ہو جسے جس ہم صدقے بطور صدقہ کے دے رہے ہیں ہاں جو بندہ ہمارے پاس مانگنے کے لیے آیا ادھار وہ ضرور ضرورت مند ہے اس لیے بعض اوقات قرض کا ثواب صدقے سے بھی زیادہ ہوتا ہے قرض کا ثباب صدقے سے بھی زیادہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری آئے مبارکہ میں ایک پرانے پاک سب سے بڑی آئے مبارکہ یہی ہے معاملات کی آئے مبارکہ اس میں معاملات کو بیان کیا گیا ہے قرض کا لین دین تو یہ قرض جو ہے نا وہ تین صورتوں ہوتا ہے یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے وہ بندہ کسی سے پیسے لے تو وہ بھی لکھ پڑھ کر لی جائے, لی جائے بھی دینا لینا یہ بھی کرنا کو ہزار روپے دے رہا ہوں آپ مجھے فلان چیز دے دیں وہ کہتے کہ ابھی تو نہیں ہے تھوڑی دیر بعد آئے گی تو یہ بھی قرض ہو گیا یہ کیا ہو گیا قرض ہو گیا اچھا یعنی کہ پیسے دے دیے چیز رہ گئی بعض اوقات جو ہے وہ چیز جو ہے وہ دے دی جاتی ہے پیسے رہ جاتے ہیں یہ تین صورتیں بنتی ہیں قرض کی کتنی بنتی ہیں تین چیزیں بنتی ہیں کبھی یعنی کہ پیسے قرض ہوتے ہیں کبھی سمن قرض ہوتا ہے اور کبھی مبی قرض ہوتی ہے تو اس طرح کر کے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے رکوع کے اندر اس کے کچھ احکامات بیان فرمائے تو اس میں نظام عدالت نظام شہادت بہت ساری چیزیں معاملات آپس کی چیزیں جو ہیں وہ یعنی لین دین کی بہت ساری چیزوں کا بیان ہوگا اس پورے رکوع کے اندر وہ ممکن ہے کہ ساری چیزوں کو نہ کھولا جا سکے ساری چیزوں پر مکمل طور پر گفتگو نہ کی جا سکے بارہ اشارتاً کناتن اس کی طرف جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا گفتگو کر دی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یا یو اللہ ددین ایمان والو تم بے جب بھی تم کوئی معاملہ کرنے لگو ایک مقررہ مدت تک یہ مقررہ مدت جو ہے نا وہ جو مدت مقرر کرنی ہے وہ مبہم نہ ہو وہ مبہم نہ ہو بعض اوقات نا دیہاتوں میں گاؤں میں ایسے لوگ کیا کرتے تھے کہ جب ہماری بھینس کٹا دے گی نا تو پھر آپ کو دیں گے جب بھینس کٹا دے گی اب وہ بیچاری بھینس کٹا دے گی نا اے؟ اے؟ یا پھر اس طرح کیا دینا جب ہماری بھینس یعنی بچہ دے گی یعنی وہ کٹی ہو یا کٹا ہو جو بھی ہو تو ہم آپ کو پیسے دیں گے تو اس صورت میں بھی بعد مبم ہے اس کا حمل بھی پہلے ضائع ہو سکتا ہے ساکت ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور وہ جناب بچہ دے لیکن دیر بعد دے ہے یا نہیں ایسا, اے ایسا؟ اے؟ اے؟ یا پھر ایک جگہ ایک بندے کا معاملہ آیا تو اس بندے نے کیا لکھا ہوا تھا تاریخ انتیس فروری میں نے کہا یہ نہ آئے اور یہ نہ دے اسے کہ نہیں نہیں جلدی تھی جی ہاں بتایا وہ تو بیچارہ لٹک گیا تو یہ حالت یعنی کہ ایسی ہے یعنی کہ ایسا مہینہ جس کی اکتیس تاریخ آتی نہیں ہے کچھ تاریخ ڈال دے اب نہ وہ اکتیس تاریخ آئے نہ اسے دے ہوں تو یہ اس طرح نہیں کرنا اب کئی سارے علاقوں میں ابھی بھی ہوتا ہے گاؤں دیہاتوں میں لوگ کرتے ہیں یا جب ہمارے عام اتریں گے نا پھر دیں گے آپ کو اب عام جو ہیں وہ ان کا تو موسم پیچھے ہے کئیوں کے پک گئے کئیوں کے کچھ ہو گیا کئیوں کا کچھ ہو گیا اس طرح کے معاملات مسما کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ جو طے کی جا رہی ہے جو تاریخ مقرر کی جا رہی ہے وہ مب ہم کسی طرح کا بہم ہو پکی بات ہے تو پکی بات ہے بس فلاں تاریخ کو ہم آپ کو دیں گے سمجھایا نا سر ہاں جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے ڈھیریوں میں دے دیں ڈھیری کہتے ہیں نا گندم اترے گی کاٹیں گے تو پھر دے دیں گے آپ کو یہ بھی بات بڑی لمبی چوڑی چلی جاتی ہے تو نہیں وہ کو تاریخ مقرر کی جائے اجل مسمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اجل مسمّہ مدت مقرر کی جائے دن مقرر کیے جائے مہینے کا وہ مقرر کیے جائے اس میں بڑے نفع ہیں جیسے کل بیان کیا تھا کہ کریمہ کل شام میں شاہ فرمایا جب تم تاریخ مقرر کر لو اس کے بعد اتنے دن تم اسے ڈھیل دو گے اللہ تبارک و تعالی روزانہ اتنے پیسے صدقہ کرنے کا سواب عطا فرمائے گا ٹھیک ہے جی آگے دیکھیں جی اللہ تبارک ارشا فرمایا علاج علم مسما ایک مقرر مدت تک تو لکھ لو اسے کیا کر لو اسے لکھ لو یعنی معاہدہ لکھ لو یہ ذہن میں رہے فیصلے جو ہے نا وہ تحریر پر نہیں ہوتے فیصلہ تحریر پر نہیں ہوتا فیصلہ جو ہے وہ گواہوں کی گواہی پر ہوتا ہے شہادت پر ہوتا ہے گواہوں کی یہ جو تحریر ہوتی ہے یہ صرف یاد دہانی کے لیے ہوتی ہے بس کہ یاد رہے مگر نہ خط تو خط جیسا کوئی بھی لکھ سکتا ہے اس طرح کی تحریر کوئی بھی بنا سکتا ہے مور جیسی مور بنا سکتا ہے کوئی بندہ اس طرح کر کے کچھ بھی بنا جا سکتا ہے کی کتاب میں یہ بڑا باز طور پر لکھا ہوا ہے الخط یوشب الخط کہ خط جو ہے وہ تو خط کے مشابہ ہوتا ہے تو اس سے ثابت ہو گیا کہ خط جو ہے وہ گواہ نہیں بن سکتا ہاں خط جو ہے ان گواہوں کی تعید میں پیش ہو سکتا ہے یہ نہیں سمجھایا مسئلہ خط جو ہے وہ بطورے تایید پیش ہو سکتا ہے کہیں بھی کوئی معاملہ ہونے لگے تو وہ گواہ بنا لے ساتھ تحریر بھی ہو لیکن گواہ بھی ساتھ ہوں یہ گواہ بھی بنا لیے جائیں کہ یہ گواہ ہیں اور ان گواہوں کے سامنے یہ معاملہ ہو رہا ہے اگے دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والیکتب بینکم کاتب بالعدل چاہیے کہ وہ لکھنے والا جو ہے وہ بھی انصاف کے ساتھ لکھے کاتب منشی جو ہے وہ انصاف کے ساتھ لکھے ہیں اللہ اور لکھنے والا یعنی کاتب جو ہے منشی وہ بھی انکار نہ کرے, کرے جس بندے کو فرمایا کہ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ كَمَا جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر انعام فرمایا اسے لکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے یعنی اب وہ لکھ سکتا ہے تو اس کے ذمے ہے کہ وہ ان کے معاملے کو لکھے اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے تو یہ لوگوں کے کام آنا چاہیے لوگوں کے کام آنا چاہیے اب بتائیں بھی دو بندوں کے معاملہ ہو تو وہاں پہ جس سے لکھنا آتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ لکھ کے دے انہیں, انہیں لکھ کے دے تو وہاں بندہ لکھنا بھی جانتا ہو پھر نہ لکھے اس کا کیا حال ہوگا وہاں بندہ بولنا بھی جانتا ہو بولے نہ پھر اس کا کیا حال ہوگا اللہ تبارک مائی رب نے انعام کیا ہے تو پھر اس انعام کو اسی راہ میں صرف کر محبوب اللہ شاہدام کی امت کے کام آ ان کی خیر خواہ کر ان کے لیے ان کے لیے مند بن جاتا ہوں تو بتائیں جس بندے کو بولنا آتا ہو لکھنا آتا ہو خدا رسول کی عظمت پر ان کی جناب دفاع پر اعتراضات ان کے ان پر ہونے والے کے اور دفاع دور کر سکتا ہو لیکن پھر بھی بندہ کام میں نہ لائے اسے رفتہ کی دی ہوئی طاقت وہ ہو کہیں اور صرف کرے تو بتائیں کس خاتے میں جائے گا اس کی یہ ساری طاقت رفت بار کوالیٰ نے فرمایا کہ یہ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ, تعالیٰ نے انعام فرمایا کما اللہ جیسے اللہ نے تجھے یہ سکھایا ہے اور تم بھی اس انعام کا شکر ادا کرتے ہیں لوگوں کے کام آ ہاں لوگوں کے کام فل اس کے لیے لازم ہے کہ یہ لوگوں کو لکھ کے دے اچھا اب لکھوائے کون یہ بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے نا دو بندے کھڑے ہیں ایک لینے والا ایک دینے والا ان میں سے کون لکھوائے گا ہیں کون لکھوائے گا املا کون کروائے پرب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ولی امل للذی یہ املا وہ کروائے جس پر حق آتا ہے جس نے دینا ہے وہ لکھوائے کون لکھوائے تاریخ ساری کس کی دے ہوگی جس نے دینے نے جو لے رہا ہے, ہے, کی ہے گواہ بھی وہاں موجود ہوں گوا کی بات بھی آ رہی ہے رفتار کو میں کملا وہ کرا جس پر حق آتا ہے تقیلہ رب چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے ولا اور اس حق میں سے کوئی بھی کم نہ کرے جو, جو حق بنتا ہے جس طرح بنتا ہے اسی طرح لکھوائے اس کمی نہ کرے اولا ملا فرمایا کہ جس پر حق آتا ہے وہ بے وقوف ہو ہے کئی ہوتے نا بےچارے حساب کتاب نہیں آتا تو, تو کاروبار ان کا کروڑوں کا ہوتا ہے خود انہیں پتہ ہی نہیں لیتے ہیں تو سب کی بات کر رہا ہوں کئی سر دو سنسرے رہے تھے اب کسی ماسٹر تو اسی نے دیکھنا شروع کرتے ہیں آپ یہ تو عام مسئلہ ہے نا تو بہرحال وہ ایک کہاوت مشہور ہے پڑھے پتر پاول سولہ دوڑے یعنی, یعنی کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں جو بےچارے حساب نہیں جانتے انہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا رب جس پر حق آتا ہے وہ اگر بے وقوف ہو وہ کیا ہو بے ہو اب دیکھیں معاملہ کر رہا ہے وہ معاملہ کر رہا ہے لین دین کر رہا ہے کسی سے چیز لے رہا ہے ادھار پیسے لے رہا ہے قرض لے رہا ہے لیکن فرمایا کہ اس معاملے میں بے وقوف ہے وہ لکھ پاڑھ نہیں کر سکتا کچھ لکھوا نہیں سکتا لکھوا نہیں سکتا یا پھر مل املا نہیں کروا سکتا وہ کیا نہیں کر سکتا املا نہیں کروا سکتا لکھوا نہیں سکتا ویسے اسے کو مسئلہ ہو گیا ہوتے نا کئی لوگ جو بیچارے جملے نہیں بنا سکتے ویسے بولنے کو بڑے شیر ہوتے ہیں انہیں کہا جائے کہ یار دو سطریں لکھ دیں وہ نہیں لکھ سکتے بیچارے یہ اللہ تبارک دی کی نعمت ہی ہے جس سے چاہے وہ یہ کام لے لے اسے بڑے سارے مول بھی میں نے دیکھے جو بیچارے بیان نہیں کر سکتے لیکن لکھنے بیٹھے ہیں تو دھو نکال دیتے ہیں ایسی ایسی تحریریں کی بڑی مزدار ہوتی ہیں اور کئی سارے جو بولتے ہیں تو بولتے چلے جاتے کئی گھنٹے انہیں کہا جائے تو وہ لکھ نہیں سکتے تو یہی حال عوام میں ہوتا ہے کئی سارے لوگ جو وہ بول ہی نہیں سکتے ویسے بولیں گے تو بڑا شاندار بولیں گے انہیں کہا جا لکھ دیں لکھ سکتے ان کا جا لکھوا دیں جملہ نہیں چھوڑا جاتا ان بچاروں سے رفتار کو تعالی نے فرمایا جس پر حق آ رہا ہے وہ بیوقوف ہو پاگل ہو یا پھر وہ کمزور ہو اولا یا ست ملا یا پھر وہ طاقت نہیں رکھتا ہو کہ جناب اس کی املا کروا سکے تو فالی یوم لے للی بلاد تو اس کا جو ولی ہے اس بے وقوف کا نہ لکھوا سکنے والے کا اس کمزور کا جو ولی ہے وارث ہے اس کا وہ لکھوائے پھر کہ وہ بھی انصاف کے ساتھ لکھوائے یعنی لکھواتے ہوئے دونوں میں سے کسی کو ڈنڈی نہ مارے دونوں میں سے کسی کو ڈنڈی نہ مارے رب تبارک و تعالی نے ارشا فرمایا اور کہ تم اپنے مردوں میں سے دو گواہ بنا لو اپنے میں سے دو, گواہ بنا لو کہ دو گواہ ہوں فلم یا کونا راجو لین اگر دو مرد نہ ہوں گواہ تو فرمایا پھر اس طرح کرو کہ ایک مرد ومرہ پھر ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بن جائیں ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بن جائیں اور کے میں نے شہدا اور, اور گواہ بھی وہ ہوں جنہیں تم پسند کرتے ہو جنہیں تم, پسند کرتے ہو, تم پسند, پسند, پسند, پسند, پسند کرتے ہو دونوں راضی ہوں لینے والا بھی اور دینے والا بھی دونوں راضی ہوں یہ نہ ہو کہ ایک ہی اس کے ساتھ لڑائی ہو بعد میں وہی وہ آپسی لڑائی جو ہے وہ ان کے معاملے میں خرابی کا سبب بنے فساد کا سبب بنے یہ نہیں ہونا چاہیے رفتبار گوتار نے ارشاد فرمایا عورتیں جو ہیں وہ دو رکھنے کا کیوں فرمایا ربتبارکار بھائی انتدل عہدہ میں اگر عورت جو ہے وہ قاضی کے سامنے جا کر ایک بھولنے لگے بعض اوقات آپ کو پتا نا عورتیں صحیح طور پر بیان نہیں کر سکتی یہ تو ابھی آ کے چلو الیکشن لڑنے لگی ہیں اس قابل ہیں تعلیم نے ایسا شور دیا ہے کہ مرد کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلنا ہے بلکہ اس کے بھی آگے چلنا ہے مرد جو ہے وہ پیچھے چلے بچے اٹھا کے سارے بلونگڑے اور وہ جو ہے نا خاتون آگے شیرنی اکیلی چلی پھرتی ہے یعنی بندہ جو ہے بےچارا بچوں کو فٹ دے رہا ہے انہیں وہ ان کی نیپیت تبدیل کر رہا ہے وہ الیکشن لڑ رہی ہے وہاں کئی کئی دن کے تک کہ جناب وہ اسلام آباد ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہے اکیلی لڑ رہی ہے پوری امت کے لیے <بارد> ملتنی؟ ملتنی؟ کیا نظام ہے تو فرمایا کہ عورت جو ہے یعنی کہ اس میں شرم ہوتی ہے حیا ہوتی ہے عورت کے اندر جو اس طرح ہو جائے وہ عورت تھوڑی ہوتی ہے عورت ہوتی ہے مردوں کے اندر گھسی رہے تو بنتا تین تین سو بندوں سے منظارا پاکستان کی نیچے جا کے اکیری لڑ پڑے اتنی شیر نہیں اور بہادر خاتون تو کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی کہ نہیں وہ نہیں معاملہ پچھلے دنوں سب کو نے آ جائیں جی تو سارے پہنچ گئے پھر کیا میں نے کہا بہادری ہے ابھی کیا شیرنی نکلی ہے یہاں پہ مسلمانوں کی جو خواتین ہیں وہ تو بیچاری ڈرتی ہیں گھر سے باہر نکلتے ہوئے بھی ہے یہ نہیں گھر سے باہر نکلیں گی گھر کا کوئی بندہ ساتھ ہوگا نہیں تو کوئی بچہ ساتھ ہوگا وہ جائیں گی لیکن کیا ہمت پائی ہے اس بغیرت تعلیم کی وجہ سے انہوں نے نوزال بہرحال فرمایا کہ دو عورتیں جو ہیں وہ ان سے بات نہیں ہو سکے گی عدالت کے اندر قاضی کے سامنے جا کر کے تو فمایا کہ ایک جو ہے وہ بات صحیح طرح نہ کر سکے دوسری اسے یہ ہمت ہوگی میرے ساتھ یہ بھی ہے تو یہ اسے یاد دلا دے گی ان تو ذکر تو فمایا کہ یہ اسے یاد دلا دے گی بات ورنہ نہیں, نہیں بات ایسی نہیں ایسے ہوئی تھی اور آگے نے کو انتہائی اہم ادب بیان فرمایا گواہوں کے حوالے سے گواہ بھی انکار نہ کریں جب بھی انہیں بلایا جائے جب انہیں بلایا جائے انکار نہ کریں اللہ اکبر یہ معاملہ بھی اور آج کا معاملہ بھی نظام شہادت کے خراب ہونے کی وجہ سے نظام میں عدل بھی خراب ہوا پڑا سارا سارے کا سارا تباہ برباد ہوا پڑا ہے یہ تو شکر ہے ہمارے یہاں کے ججوں کو پتہ نہیں چلتا کہ معاملہ کہیں کا بھی ہو گواہ ایک ہی ہوتا ہے مگر نہ وہ تو پکڑ ہی لیں نہیں معاملہ اسلام آباد کا گواہ ایک ہے معاملہ فیصل آباد کا گواہ ایک ہے وہ باہر کھڑا ہوتا ہے وہی وہ گواہ ہوتا ہے معاملہ جناب ملتان کا گواہ ایک ہے معاملہ پشاور کا وہ گواہ وہی وہ ہے کیا یار نظام ہے نظام عدل پہ بندہ قربان نہ جائے نظام شہادت اس کا ایسا ہے کیونکہ نظام عدل کی درستی کی جو ہے نا وہ نظام شہادت کی درستی پر مناصر ہے جہاری بات ہے گواہیاں درست نہیں ہوں گی تو پھر انصاف کیسے درست ہوگا عدل لوگوں تک کیسے پہنچ سکتا ہے تو جب بات یہ ہو کہ گواہ ایک ہی ہو مسئلہ جہاں بھی ہو گواہ ایک ہو ایسا حاضر و ناظر گواہ ہے واہ واہ واہ حاضر گواہ جہاں موسلہ ہو گھر میں بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہے وہاں موجود بھی ہوتا ہے دیکھ بھی رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے نوزم باللہ مین عجیب بغیر تھی ابھی عجیب بدتمیزی کے انتہا ہے تو رب تبارک و بتا نے ہیں ارشا میں آج کیونکہ دیکھیں معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کوئی شریف بندہ جلدی کسی معاملے کا گواہ نہیں بنتا ہے یا نہیں اسے پتہ ہے کیس چلنا ہے چالیس سال ہے تو کون اس مسئلے میں پڑے وہ اگر بیچارا کہیں ڈیوٹی کرتا ہے کام کرتا ہے کہیں سرکاری نوکری ہے تو روز اسے چھٹی لینی پڑے, پڑے گی کہیں مزدوری کرتا ہے روزانہ مزدوری توڑنی پڑے, پڑے گی انہوں نے ہر مہینے بلانا ہوتا ہے ہر مہینے آ جائیں بھائی وہ بیچارہ صبح سے لے کر شام تک بیٹھا رہا شام کو منشی نے کہا کہ اگلے مہینے کو جائیں اب وہ گواہٹ وہ تو بیچارہ رول گیا ریا چالیس سال کے لیے اب وہ گواہ بھی گیا اس لیے جلدی جو ہے نا وہ ایسے لوگ بےچارے جو شریف لوگ ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں ان معاملات میں گواہ بننے سے وہ آ جا کے پھر کون وہ شادہ گاما ماجا وہیں جو میسر ہوتے ہیں انہیں کو گواہ بنایا جاتا ہے کہ آپ نے گواہی دینی ہے جی تو صبر ملا ہوا ججوں کو ہر معاملے میں ایک ہی گواہ کی گواہی قبول کر کے بیچارے معاملات کو نمٹا رہے بتائیں ان سے بڑھ کر مظلوم کا کون سا ہوگا رب تبارک تو وہ آنے سے انکار نہ کریں بولا کہ تم بھی سستی نہ کرو اگتاؤ نہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اسے ایک مدت تک کے لیے لکھ لیا کرو اس ایک مدت تک کے لیے لکھ لیا کرو وَلَا عِند اللَّهِ رب تبارک اللہ رفتار کو ارشا یہ معاملہ جو ہے اللہ کے ہاں سب سے انصاف والی بات یہی ہے اس معاملے کو لکھ لیا جائے اور گواہ بنا لیا جائیں معاملہ لکھ بھی لیا جائے اور گواہ بھی بنا لیے جائیں اچھا یہاں پہ عورتوں کو نا یہ جو لبرل سیکولر ہیں الحمدللہ مسلمان خواتین جو ہیں انہیں تو کوئی اعتراض نہیں اس مسئلے پر لبرل سیکولر لوگ جو ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مد کی ایک گواہی عورتوں کی دو کی کیوں عورتوں کی دو, دو کیوں, کیوں حالانکہ اسی میں ان کا اعزاز ہے عورتیں جو ہیں وہ صحیح طور پر یعنی کے بات نہیں کر سکتی چلو اس کے لیے حوصلہ دینے کے لیے خاتون اور ہو اور تبارک وطال نے اس کی مدد کے لیے ایک عورت کو کھڑا کیا ہے اور اس کو اسی پہ اعتراض ہے اس کو اسی پہ اسی سے تکلیف ہے جس معاملے میں اللہ تبارک وطالع نے اسے آسانی دی ہے کہ دو عورتیں چلی جائیں ایک اکیلی نہ جائے اکیلی آپ کو پتہ ہے کوئی بھی معاملہ ہونا عورتوں سے پوچھا جائے وہ سب سے پہلا ان کا جواب رونا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے رونا ہوتا ہے جا کے وہ کھڑی <سان> ہو کے سب پہلے ہی کھڑی ہو کے یعنی اسٹارٹ ہوتے <سان> اس آخری گیری لگا دے وہاں پہ رونا شروع کر دے یہ <سان> تو آخر میں آنا چاہیے نا رونے والا معاملہ نہیں <سان> <سان> جی ہم سچے ہیں یہ ہے وہ ہے وہ پہلے ہی شروع کر دے تو <سان> وہ <سان> بات کیسے کرے گی کیا بتا پائے گی بتائیں تو رفتبار نے اس کے لیے آسانی رکھی کہ ایک عورت ساتھ اس کے کھڑی ہوگی چلو وہ یہ گواہی دے دو عورتیں چلی جائیں گواہی دینے کے لیے اس کے لیے ہے مرد ایک ہی جا رہا ہے ایک ہی جا رہا ہے عورتیں دو ہو گئی اس بھی اعتراض ہے عورت کی گواہی آدھی کیوں ہے بھائی عورت کی دو کی مل کے ایک ہی کی گواہی کیوں پوری ہوتی ہے بھئی؟ عجیب نظام, نظام ہے بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے سمجھ عطا فرمائے رب تبارک و تعالی نے ان کے لیے آسانی رکھی ہے اور ان کو آسانی بھی برداشت نہیں ہو رہی بہرحال تبارک و تعالی نے ارشا فرمایا کہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے لکھ لیا جائے مقصد عند اللہ میں یہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہی سب سے زیادہ انصاف والی بات ہے واک شہادہ اور گواہیوں کو قائم رکھنے والی بات بھی یہی ہے درست رکھنے والی بات بھی یہی ہے وہ عدنا اللہ تر تابو ان تجارتً حادرت اور میں کہ یہ بات جو ہے نا سب سے زیادہ قریب ہے کہ تمہیں شک میں نہیں پڑھنے دے گی کیونکہ بعض اوقات شک پڑ جاتا ہے نا بندوں کو پیسے دے دیے یا نہیں دیے معاملہ ہو گئے یا نہیں ہوا کیونکہ بعض لوگ جو نا وہ اس طرح کرتے ہیں کچھ لے دے لیا دوا مقرر نہیں کیے انہیں یہ رہنے دیں رسید وغیرہ بنائی نہیں ہے اور رہنے دیں کچھ نہیں ہوتا بعد میں معاملہ یہ ہوتا کہ وہ پیسے لے بھی لیتے ہیں بعد میں ان کے دروازے پہنچ جاتے ہیں ہم بھی پیسے دیں یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ جان بوجھ کے بھول بھی جاتے ہیں اچھے بڑے سمجھدار لوگ بھی بھول جاتے ہیں اگر یہ تحریر بندے کے پاس موجود ہوگی تو بتائیں بندہ بھولے گا کبھی بھی نہیں بھول سکتا رفتبار کو شاف رمایا ہاں اللہ تجارت ہاں اگر تم سودا نقد کرنے لگو تو پھر نام بھی لکھو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بتائیں کہ ہر بات یہ لکھنا شروع کر دیں مثال کے طور پر اجاز صاحب کے پاس کوئی بندہ جائے دس روپے کا کوئی مثال کا پیکٹ آتا ہے بولے رسید بنا دیں <سؤال> <سؤال> تو کچھ <سؤال> بھی لیے رسید بنا دیں نہ <سؤال> نقد न... لیتے ہوئے نہ بھی لکھے جائے تو مسئلہ نہیں ہے لیکن نقد لیتے ہوئے کوئی بھاری بھرکم چیز ہے اس کے لیے آپ رسید بنا دیں تو بہتر ہے موجودہ حالات کے اندر موجودہ حالات کے اندر آپ کے پاس رسید کا ہونا ضروری ہے بلکہ ہے جیسے مثال کے طور پر آپ نے موٹر سائیکل لی ہے اور آپ کہیں جی ہمیں اعتماد ہے آپ صحیح چیز ہمیں دے رہے ہیں یہ چوری والی نہیں ہے ہمیں اس کی رسید کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ آگے جائیں اور آپ کو کوئی اور پکڑ لے دعویٰ کر دے آپ کے پاس رسیدی نہ ہو تو پھر آپ کیا جواب دیں گے اس لیے جتنی بھی چیزیں آج بڑی ساری بھاری بھرکم چیزیں خریدی جاتی ہیں موبائل وغیرہ ہے ہمارے یہاں لوگ جو ہیں نا موبائل وغیرہ لے کے اس کے کاغذات سنبھال کے نہیں رکھتے کاغذات ایسے پھینک دیے وہ دائیں بائیں ہو گئے اب وہ موبائل چوری ہو گیا ان کا اب تو چونکہ اگر پولیس والے مدد کریں آپ کی تو موبائل آپ کا واپس آ سکتا ہے چوری ہو, ہو ابھی لیکن وہ شفقت کر دیں تو پھر آپ کو جو نیا لیں گے وہ بھی جا سکتا ہے ہے <تصفح> یا نہیں یعنی اتنے پیسے آپ کو اور بھی دینے پڑ جائیں گے یہ معاملہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس آپ کے ساتھ لیکن یہ بات ذہن میں رہے ہر دوست کے کہ کوئی بھی بھاری بھر کم چیز ہو وہ لینے دینے کا معاملہ ہو تو اسے لکھ لیا جائے اس کی رسید لے لی جائے وہ ایسے وقت میں آپ کا کام آئے گی جب آپ ہر طرف سے پھنس چکے ہوں گے اگر وہ نہ ہو تو پھر زاری بات ہے مسئلہ جو ہے نا آپ کا خراب ہو سکتا ہے ارشا فرمایا کہ ہاں تم اگر نقد و نقد لگے ہو تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اللہ تک اسے نہ لکھو تم اسے نہ لکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے کہ تم اسے چھوڑ دو لکھو نہ شہید اجازت یا تم لیکن ہاں وہ چیز جو ہے نا وہ معاملہ کرتے ہوئے تم گواہ بنا لو پیسے جو ہے نا کسی کو لے دے رہے ہیں مسئلہ یہ جتنے بھی احکامات سارے پیچھے بیان ہوئے ہیں یہ سارے مستحب ہے اپنی مرضی کے ساتھ یعنی معاملہ نہیں بھی لکھتا کسی کو پیسے ایسے اٹھا کے دے دیتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ نے مجھے دینے ہیں تو ایسا ہو کر بھی لیتا ہے بندہ تو وہ گناہ گار ہے نہیں ہے یہ مسئلہ ذہن میں رہے رفتار کو بتا رہا شاہ فرمایا فما کہ تم نہ کاتب کو تکلیف دو اور نہ ہی گواہ کو تکلیف دو کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے معاملہ جو منشی ہوتا ہے نا لکھنے والا اسے بھی گھسیٹا جاتا ہے اور جو گواہ ہوتا ہے اسے بھی گھسیٹا جاتا ہے بعض اوقات دوسری جو دوسری دوسرا فریق جو ہوتا ہے وہ اس پہ دباؤ بھی ڈالتا ہے اس کو تکلیف بھی دیتے ہیں گواہ کو اسے زریل بھی کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات بڑے بڑے معاملات میں گواہ وہ بھی جاتے ہیں ہوتا نہیں ہوتا بڑے بڑے معاملات میں گواہ مکر جاتے ہیں ان کے مکرنے کی وجہ یہی ہوتی ہے وہ بےچارے برداشت نہیں کر سکتے ان کی بدماشیاں ان کو تکلیفیں دی جا رہی ہوتی ہیں ان کو جناب طرح طرح کی ازیتیں پہ پہنچانے کی دھمکیاں مل رہی ہوتی ہیں وہ نتیجن کیا ہوتا ہے وہ دستبردار ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے ہم نے تو دیکھا ہی نہیں تھا ان کو جناب بڑے محفوظ طریقے کے ساتھ راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے رب تبارک تعالی فرمایا ولا رفتبار ولا شہید اور کاتب کو اور گواہ کو تکلیف نہ دی جائے انہیں نقصان نہ دیا جائے اور ایک یہاں یہ بھی ذہن میں رہے تکلیف جو ہے نا وہ کئی طرح سے ہو سکتی ہے یہ تکلیف جو ہے نا اس کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے جس کا جس نے لکھوایا جس نے لیا مال اس کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے اور جس نے دیا ہے اس کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے ان دونوں میں سے کوئی مدعی مدعی ضرور ہوگا گواہوں کو لے کے جا رہا ہے عدالت کے اندر پیش کرنے کے لیے اور جناب راستے میں ان کو کھلاتا پلاتا بھی کچھ نہیں ہے کرایہ بھی انہی کے خاطر میں ڈال دیتا ہے وہ کام چھوڑ کے ہیں بےچارے وہ بھی اس کی چھٹی سارا کچھ تو یہ اس کو نقصان ہوا یا نہیں ہوا وہ یا نہیں وہ نقصان یہ نہیں جو لے کے جا رہا ہے اس اس کے ذمہ لازم ہے بھی بھی دے اسے اسے کھانا وہی اس بھی ڈلوائے ہے ہاں یہ عمن معاملہ ہوتا ہے کہ کئی سارے لوگ جس طرح کرتے ہیں کسی کو لے کے دبا بنا کے وہ بیچارہ اس نے دہاڑی بھی توڑی اپنی مزدوری بھی نہیں کر سکا اور ان کے ساتھ گیا وہاں ہاں راستے میں پیٹرول بھی اپنا جلاتا گیا گاڑی بھی اپنی سارا کچھ اپنا واپسی پہ شکریہ کیا کیا اس کو روانہ کر دیا یہ نہیں یہ اس کو نقصان ہوگا یہاں پہ جس طرح کر کے دوسرا مدعا جو ہے اس کو منع کیا جا رہا ہے کہ ان کو نقصان نہ پہنچا ان کاتب کو اور منشی گواہ کو تکلیف نہ نہ دے نے مجبور کر ان کو گواہی دینے دے کسی طرح تنگ نہ کر یہاں پہ اسے بھی حکم ہے جو بندہ لے کے جا رہا ہے ان کو عدالت کے اندر قاضی کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہے گواہ کو یا منشی کو جسے بھی لے کے جا رہا ہے تو یہ اس کا بھی خیال رکھے یا اسے تکلیف نہ دے رفتوار کو شاہ فرمایا وہ ان فارو فن فسوکم بیکم میں اگر تم ایسا کرو گے تو پھر فسوکم بیکم تمہیں گناہ چمٹ جائے گا کتنی بڑی بات ہے فسوکم بکم گنا تمہیں چمٹ جائے گا پھر اللہ اکبر بت اللہ رب سے ڈرتے رہو بھائی المکم اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ سکھاتا ہے اپنے احکامات اپنے تعلیمات دیتا ہے واللہ اللہبک الشعین علیم اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے فوائد تبارک و تعالیٰ تم اللہ سفر کاتب فرحار اگر تم سفر میں ہو اور کاتب تمہیں نہ ملے لکھنے والا نہ ملے تو پھر تم کیا کرو ایک بندے کو پیسوں کی ضرورت ہے اس کے بدلے میں کوئی چیز اس کے پاس رکھا دے اس کے پاس کوئی چیز ہے رکھوا دے جسے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں گروی چیز کوئی چیز اس کے پاس رکھوا دے یہ رکھنے کے بعد جو ہے فی نام بادم بادن تو منا مانت میں ہاں اگر تمہیں بعض کو بعض پر اعتماد ہو تو پھر نہ لکھنے کی حاجت ہے نہ ہی رین رکھنے کی ضرورت ضل تم نہ مانت ہو اور تمہیں اعتبار ہے کہ جس کے پاس امانت رکھی جا رہی ہے وہ منت واپس کر دے گا تو پھر یہ نہ بھی کرو تو ٹھیک ہے ولیت تقیلّہ اور رب ہاں یہ ذہن میں رب تعالیٰ سے ڈرتے رہو رب تعلی سے ڈرتے رہو ولا تک تم شہادہ اور تم گواہی کو چھپاؤ بنا گواہی کو چھپاؤ بنا وہ تم ہا اور جو بندہ گواہی کو چھپائے قلب وہ بندہ دل کا گنہ گار ہے دل کا فاسق فاجر جو بندہ گواہی چھپا رہا ہے اب بتائیں دو بندوں کا معاملہ ہو بندہ گواہی چھپائے وہ دل کا گناہگار ہے فاسق فاجر ہے تو جہاں پہ بات رب رسول کی عزت کی ہے وہاں گواہی دینی پڑے گواہی مطلب ए? یہ کہ دفاع کرنا پڑے وہاں پہ کھڑے ہو کے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی لا نہیں ہے کہ ہمارا خدا تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ایپ جھوٹے اللہ تبارک وطالعہ کی ذات جو ہے ہر ایپ سے پاک ہے نبی علیہ السلام کی طرف باتیں منسوب کی جانے لگیں تو اس وقت کھڑے ہو کے بندہ جو ہے وہ ان کی عظمت اور شان کی گواہی دے ان کی ناموز کی گواہی دے وہ گواہ بندے کے معاملہ ہو تو گواہی نہ دے بندہ دل فاسک فاجر ہے وہاں نہ بولے وہاں گوئی چھپا جائے میرے کریم اکل سامنے عشا فرمایا جب میرے صحابی کی عزت پہ حملہ ہو اس وقت عالم پر لازم ہے کہ میرے صحابی کی عزت کی بات کریں یہ حضور کا فرمان ہے میں جب میرے صحابی کی عزت پر حملہ ہو تو اس وقت عالم پر لازم ہے کہ فلیر علما اپنے علم کو ظاہر کرے میرے اکل سامنے میں اگر وہ عالم اس وقت اپنے علم کو ظاہر کر کے میرے صحابی کی عزت کی بات نہیں کرے گا میرے اکل سامنے میں اس وقت رب کی بھی لانت ہے اس پر اس مولوی پر سارے فیصلوں کی لانت ہے میں اس وقت اس, اس مولوی پر ساری کائنات کی ایک چیز کی لعنت ہے اس پر لعنت اللہ وننا تمام لوگوں کی لعنت ہے اس پر وہ لانتی ہے وہ جو صحابی کی عزت بات عزت کی بات نہ کرے وہ لانتی ہے جو نبی کی عزت کی بات نہ کرے جو رب کی عزت کی بات نہ کرے وہ کتنا بڑا لانتی ہے وہ لانتی ہے یا نہیں بتائیں بھائی رب تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے و مئی تم ہا جو گواہی چھپائے منقلب وہ بندہ دل کا فاسق فاجر ہے گنہ ہے و اللہ ماتون علیم اور اللہ تبارک و تمہارے تمام کاموں کو خوب جاننے والا ہے